اللہ چلے گا جو کچھ انسان کی زندگی میں ہونا ہے نہ ہونا ہے وہ اللہ تباد بتا دیتے بلکہ جانتا کے کیا کہ پتا کتا ہے تو کتنی دفعہ لگ پائے گا تو کتا ہے اللہ تبادلہ اس کے بعد انسان کو دخل ہے کام جو ہونے یا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 हमने किसी किताब में पढ़ी एक हाथी था और सात अंडे उसे देखने के लिए चले गए एक अंडे में उसको पेड़ हाथ फेरा कहता है विवाह की तरह किसी के हाथ में उसकी साँध आ गई वो कहने लगा पत्तून की तरह किसी के हाथ में धुन आ वो कहता है रस्सी की तरह है किसी के हाथ में शां आया वो कहता है वो जो है पंखे की तरह है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 جو اس کے ساتھ اس وقت چلا جا رہا تھا پہلے جو محافظ کی طرح اور ہر بات کو ہوتی تھی ہم اسے ایک انٹ تقدیف سمجھتے تھے کیونکہ سب کا چلا جا رہا تھا. لیکن تقدیر کے جو یعنی فیصل تھی اس کی یعنی اس لوگ اسی تقسیم میں تین قدر تھی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 हमारे सोचे वो जो उनके वहां जो नीति थी जो चाहते हैं राइट कर रहे थे वो है हाईकमान का भी हाईकमान से थी उसके से यकी होते थे उसके मैं सीधे पहले फानों घुमाओं तक नहीं होता था तो हम शिक्षक बहुत हाथ शिक्षक और शिक्षकाल जितने की होने के मुताबिक मैं जब मैं कुल ने बातें चुनती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 سچی لاکھ سچی لاکھ کو لے کر جس بھی آج تک کو آپ نے سکھایا جس بھی آج تک سب ہم کے لیے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 ये अंग्रह उसके बारे में, मख्लूँ मख्लूँ चाहिए बारे में चाहिए। तो मखलूक का मखलूक क्या होने वाली है क्या करेगी सब कुछ सीखने के हिसाब से हर जो सब कुछ नहीं वापिस में है, तो श्रेट किया गया इसे कहा गया तक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 اب اندازہ ہے تجارت پر مضمون ہے تو خطاب کا اندازہ جو ہے وہ تجارت پر مزنی نہیں ہے وہ حقیقت سوال جو ہوتا ہے سجوکوں کی بنا پر جو دست ہمارا ہوتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے دوست کی وہ حقیقت کہیں جاتا ہے لیکن کتابوں سے خود دوست میں بھی کہہ رہا تھا کہ اب اگر کسی شخص نے آپ نے دور کہ پانچ منٹ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 جب مطلب اپنے صحابی سے تھے سب ان کے صحابی سب آپ دیش سے چلے ان صحابات آپ چلے کر رہے تھے ان لوگوں نے بات نہیں چاہیے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 خبر نہیں کہ یہ خدا خراب ہے یہ ہے صرف خدا نہیں کہ ہر یہ خدا یا خود سہیلی ہر من سے حاصل ہوا ہے سراپ ملتا بہن کا بہانا بنا کر خبر سے جان پھلانا جو ہے کہ تقریر کا تصور نہیں ہے تقریب کھلی نہیں ہے بار ہر ہے کہ جو میں نے کھلی نہیں تقریب کھلی نہیں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 جانا اب فریش نہ کرنا کرنا کس چیز کو جو دیہات سے جاتی ہے اب اس لیے نفسیاتی طور پر پہلے تقدیر کا جو اثر کرتا ہے وہ جو ہوتا ہے فون تقدیر میں تھا ہوگا مہمان نے لکھا ہے آبو ہے مالک ہے خالف ہے میری قسمت میں ایسا تھا ہو گیا ہمت نہیں کو نہیں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 اندر تو اور تقریبوں کی چیز کو سامنے نہیں دیتا جو انسان حاصل کر لیتا ہے سب کا نام لینے والا ہوگا جو نہیں کہے گا تو خدا کی طرف سے نہیں اس لیے ہر کو خدا طرف محسوس کرے گا اور اپنے سخت آرٹی کو ڈر رہے گا آج کے دن میں جو آیا تقدیر کرنے میں حج کیا ہے میں یہ کہ ان میں بیٹھتے ہوئے اگر پیمن سکے ہو جاتا ہے تو پارٹی وہ اس رہا ہے اگر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 استعلام اسکول ڈالا گیا اور ہم دیال احمد استعلام اگر اپنی ذات سے شامل بن کر آئے تو اگر باقی حضرات سے کچھ ایسے ویسے ہوتا ہے تو ان کا سب کیا حاصل ہے سوال یہ تھا یہاں ہمارے ساتھ یہ سوال اٹھایا کیونکہ کی دو سوال ہیں اس سوال وہ اسلام کا مارکی نظام اور دوسرا یہ ہے جنت کی گورو مرارا کا کسا ہے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 تو so, خالق کی کا ضرور کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ خالد مخلوط کو پیدا نہ کرے خالق کی سف کا اقاظر یہ ہے پھر مخلوق کو پیدا کرے جیسے دیکھیے انسان کے ہمیں بھی لوگوں نے وہ عالم عالم حق کہا ہے اور اللہ نے اپنی اپنی کتاب کا اس طرح سے تمہیں سطح ہے اللہ کی کتاب اس کسان کے ساتھ ہے انسان کی کتاب اس کے ساتھ ہے دلا کے سر کوئی ہے اور کیا کرو بہارا انسان جلان ہوتا ہے انسان جلان ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس چاہ کا پتا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی چاہیے چاہک کا پتا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی اور اگر وہ چاہتی نہ ہو تو پتا گھر بھی نہیں ہو سکتا ہر انہیں علم چاہتے ہیں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 کتابوں کے لیے اندر آ گیا اور سمجھ طور پر لے آ گیا اور کیا کس لیے تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا کچھ آپ ہی دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت لے تو سور پر کتابیں انسان آرام ہو صرف موائل کو ان کے لے لو جو بھی سزا سفار سے موائل ہم سزا کے لگانے ہے اور جو کتابیں ہیں وہ تفیلنگ